شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی سہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل المور انتظامیہ کے بعد لکھو رابط لکھو امور انتظامیہ کے بعد اصل مضمون جہاد کی تمہید اصل و جہاد ہے جی دی؟ دین کی سر بلندی جہاد سے ہوتی ہے امور انتدامیہ کے بعد اصل مضمون جہاد کی کیا تمہید ہے یہ تمید ہے تشدی اللقتال کے ساتھ لڑائی کے اوپر بہادر کرنا لڑائی کے اوپر کیا بہادر کرنا بہادر کرنا آہ. اس کو تشجیع الل کہتے ہیں لڑائی کے اوپر بہادر کرنا میرے پاس ادھر سے ٹیلی فون آیا کہ استاد جی حالات خراب ہیں کراچی کے کیسے بنے گی میں نے کہا قرآن پاک کی آیت ہے اے نما تکون کمل موت بلا کم تم فی برو جیم چاہے مضبوط قلعوں کے اندر چلے جو موت وہاں پہنچے گی میں نے کہا زہر پیر میں رہوں تو موت مجھے چھوڑے نہیں جا کراچی میں موت موت ہر جگہ نہیں ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے بندے دین کا کام ہم کیوں چھوڑے خصوصاً بڑے حضرت شہید اللہ کو پیارے ہو گئے پھر میرے پر خردار تھے مولانا پر سعید شہید میں نے کہا انا ابھی خواہ میں دیکھا ہم ایک دوسرے کو ملے خوب ہنسے تو ان کی شہادت کے بعد میرے اوپر ڈبل ذمہ واری آتی ہے نہیں ہاں میں آپ کو چھوڑ کے یتیم بنا کے چلا جاؤں بھاگ جاؤں جاؤں میرے اوپر ڈبل ذمہ داری آتی ہے میں کیوں چھپا ہمیں دلیر ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں کہ تشدی اللقار جہاد کی پر پڑھائی پر پہ بہادر کرنا یہ تمہید ہے مضمون جہاد کے میرے محترم بنی اسرائیل کے کچھ حضرات تھے دس ہزار سے زائد تھے تفسیروں کے اندر آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے علاقے کے اندر یہ بیماری آ گئی کس کی تعاون کی بڑی سخت بیماری ہوتی ہے لوگ دھڑا دھڑ مرتے ہیں تو تعاون کی بیماری سے بھاگے ایک روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ ان کے سربراہ نے ان کو جہاد کے لیے بلایا تو کیسے بھاگے جہاد سے بھاگے بھاگے بھاگے ایک وادی کے اندر پہنچے اپنے طور پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم موت سے بھاگ گئے ہیں تو وادی کے اندر جب پہنچے اللہ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ وہ سارے کے سارے دس ہزار سے زائد مر گئے ایک ہفتہ تقریبا مرے پڑے رہے حضرت حسکیل علیہ السلام وہاں سے گزرے اللہ کے نبی انہوں نے دیکھا اتنی مخلوق مری پڑی ہے اللہ سے رو رو کے انہیں دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ کیا کر دیا زندہ کر دیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور ہمارے جو مرے پڑے ہیں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مجاہد شہید ہو رہے ہیں جو وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے ایک موت اجل ہوتی ہے اپنے وقت پہ آتی ہے دوسری موت اکوبت ہے یعنی ایسی موت دینا سزا کے لیے جیسے ڈنڈے مارے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ڈنڈوں کے کی بجائے کیا سزا دی ان کو موت کی سزا دی یہ موت اجل نہیں تھی موت اکوبت تھی کیا سزا دینے کے لیے بوت دی تھی تو موت اکوبت کے بعد اللہ نے ان کو کیا دے دی زندگی دے دی جیسے ڈنڈا مارتے مارتے چھوڑ دو کر دو تو موت عجل نہیں تھی وہ اپنے وقت پہ آنی تھی اس کو دیر کی سمجھی بات یہ نقطہ یاد رکھنا علم تارا یہ تمہید مضمون جہاد ہے تشریح الکتاب کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ حضور کیا تھے جی حاضر ناظر تھے اسے اللہ فرماتے ہیں کا نہ دیکھا تم نے جب حضور حاضر ناظر تھے تو وہی کی ضرورت تھی پھر قرآن نہ اترتا تھے تو حاضر ناظر سارا کچھ جانتے اللہ کے بنے انکل سے کام کرو دوسرے مقام پہ قرآن میں اللہ بناتے ہیں غما کن تل دہم عزل کون اکلام ہم ایم یا کرو مریم وما کن تل دہم عزل <سؤال> موسیٰ علیہ وسلم بارے میں ہے وہ ماں کون تب جانے بل غربی از قزینہ الہموزل نفی ازارہ زورت آب نہیں ہے باقی ریج علم تعلم یہ رویت بسری نہیں یہ رویت علمی ہے علم ترہ بمانے علم تعلم کے ہے کس کے معنی میں ہے اب ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں یہ بیضاوی کا ہے وَقَدْ يُخَاطَبُ بِهِ ملم مل یارا ولم یسما اس کے ساتھ خطاب اس کو بھی دیا جاتا ہے جس نے نہ پہلے بات دیکھی ہو نہ سنی ہو وہ سارا پتا جی یہ علم تارا تعجب کا کلمہ ہے کس کا کلمہ ہے کہ بیزابی کا حوالہ میں دلا رہا ہوں کہ علم تارا اس کو بھی کہا جاتا ہے جس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو تو حضور حاضر ناظر ہوئے دیکھو کیا نہیں دیکھا تو طرف ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کتنے تھے جی دس ہزار سے زائد تفصیل قرطبی کا حوالہ ہے دس ہزار سے زائد کیوں نکلے ڈر موت کے یا تعاون سے بھاگ یا کس سے وہ جہاد سے پکال لحم اللہ پس فرمائے واسطے ان کے اللہ تعالیٰ منہ تو مر جاؤ یہ امر تشریح ہے یا تکوینی ہے نہیں تکوینی ہے دیکھو امر تکوینی امر تشریح تو اختیار میں ہوتا ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہلو نماز پڑھو آپ کے اختیار میں نہیں یہ موت ان کے اختیار میں تھی کیا میں ابھی آپ کو کہتا منہ تو مر کے دکھاؤ میرے سامنے تو یہ امر کون سا تھا تشریح نہیں تھا تکوینی تھا اللہ کی طرف سے سما یا ہوں پھر زندہ کیا ان کو نیچے لکھو بے دعائے ہسکیل زندہ کیا ان کو دعائے ہسکیل ہسکیل علیہ السلام نبی تھے دو نقطے والا کاف ہے بے شک اللہ لت صاحب فضل کے لوگوں پہ لیکن اکثر وہ نہیں شکر کرتے وکاتلوفی سبیل اللہ یہ تو جی تمہید تھی مضمون جہاد کی اب جہاد کا ذکر ہے جی مضمون جہاد کی کتنی بار جی تیسری بار یہ سمجھ آ گیا جی تمہید کتاب کے بعد اب خود کتاب کا حکم ہے جہاد کا حکم کتنی بار ہے جی تیسری بار لڑو تم اللہ کی راہ کے اندر اور جان لو بے شک اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ترغیب اخلاص والمو کے نیچے گا لکھنا ہے ترغیب اخلاص اخلاص کے ساتھ لڑو کیونکہ اللہ تمہارے احوال کو جاننے والے ہیں تمہارے اقوال کو سننے والے ہیں منظل اللہ کردن حسنا تو یہ سارے جان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی یہ سارے مال ہوتا ہے نا اب ذکر انفاق ہے کتنی بار ہے چوتھی بار ذکر انفاق چوتھی بار اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو نا تو اللہ کو قرض دیتے ہو کیا کرتے ہو جی اللہ کو قرض دیتے ہو سمجھے جی تو پھر اللہ تعالی تمہارے اس قرض کو بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے کب دیں گے او قیامت کے دن تم ایک روپیہ خرچ کرو اس کا ثواب سات سو روپئے تک آگے آئے گا کتنی بالکہ اس کے آگے بھی اب اللہ جزائے فلے مئیا شاخ دیکھو یہ جی. کون ہے وہ شخص جو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا قرض حسن یعنی اخلاص کے ساتھ فی ضائے فہو بعض حضرات اس کا معنی غلط کرتے ہیں کہ پس دگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دگنا ٹھیک ہے نہ بڑھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دگنا تو دگنا ہوا دے پس بڑھاتے رہتے ہیں اس کے لیے عذاف الکثیرہ بہت سے امثال کے اندر ازاح منع مثالیں پس بڑھاتے رہیں گے اس کے لیے بہت سی مثالوں میں واللہ جکب اور اللہ تنگ بھی کرتے ہیں فراغ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار میں ہے قبض و بس ویل تر جاؤ میرے بہترام پہلے کیا تھا جی پہلے کیا تھا تمہید جہاد پھر جہاد کا کیا تھا حکم تھا نا اب علم تارا ترغیب لل ما بیان نمونہ ترغیب جہاد بھی ہے اور نمونہ بھی ساتھ بیان ہے ترغیب لل ما ماں بیان نمونہ میرے محترم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک عامل بھی تورات رہے تورات پہ عمل کیا انہوں نے زندگی اچھی گزاری جب انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا ہیری پیری شروع کر دیں کوتاہیاں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی سزا کیا دی کہ ظالم حکمران مسلط ہو گیا ان کے اوپر کیا جالو تھا کافر بادشاہ قوم امالکہ سے اس نے لڑائی کی ان کے ساتھ اور ان کے کافی علاقوں پہ قابض ہو گیا ان کی اولادوں کو گرفتار کر کے لے گیا سمجھا تو آپ دیکھو نتیجہ تو یہی نکلتا ہے بد امال کا کہ دشمن غالب ہو جاتے ہیں کافلوں کا غلبہ ہو جاتا ہے میرے عزیز ہم جہاد کے لیے بھی تیار رہیں یہ نہیں کہ جہاد نعوذ باللہ اب ختم ہو گیا ہے لیکن اپنے اعمال کا بھی ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اعمال امالکم ہماری اپنے عغلات کا بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلط ہو جاتے ہیں کون دشمن کاطر ان پہ ہی مسلط ہو گیا جالو تو انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا بری اسرائی کے لوگوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ تعالی ہمارے اوپر جہاد عرض کریں تاکہ ہم لڑیں کس کے ساتھ قوم عمال کا کے ساتھ جالو کے ساتھ نبی تھے حضرت شمویر علیہ السلام تو میں لکھاؤں گا نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب تو جہاد کا نام لیتے ہو لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو لڑو گے تم نہیں تمہارے چہرے بتلا رہے ہیں وہ کہنے کہ کہوں جی لڑیں گے ضرور ایسے ہوگا ایسے ہوگا لیکن جب جہاد فرض ہوا تو ہری پھیری کی آگے آئے گا دیکھو جی ترغیب بلا جہاد مابیا نے نمونہ کیا نہیں جانا تو نے یا کیا نہیں دیکھا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو یا ملاک کمن کیا کرو گے سردار کیا نہیں دیکھا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بعد موس علیہ السلام کے اس کال علیہ نبی مطالبہ چلے کو مطالبہ کر رہے ہیں اور نبی کے نیچے کو شمویر علیہ السلام شین می واؤ یا لام شمویر جب انہوں نے کاپنے نبی کو اب صلی اللہ ہمارے کا مقرر کر واسطے ہمارے کا بادشاہ جس کی نگرانی کے اندر اور جس کے جھنڈے میں ہم جہاد کریں کہ لڑیں ہم اللہ کے راستے کے اندر یہ کیا تھا جی مطالبہ تھا نا اب میں جواب مطالبہ ڈبلیو ڈبلو ڈبلو شہید اسلام جواب مطالبہ اور حل ہے نا یہ استفام تقریری ہے انکاری بھی نہیں توبیخی بھی نہیں استفام تقریری معنی یوں ہوگا حالہ سے تم کا فرمایا امید غالب ہے معنی لکھ لو وہ اثا امید کے لیے نہیں آتا اب غالب حل کی وجہ سے ہو گیا فرمایا امید غالب ہے کہ اگر فرض کی گئی تمہارے اوپر لڑائی یہ کہ نہ لڑو گے تم کہنے لگے اور کیا ہے واسطے ہمارے یہ کہ نہ ہم لڑے اللہ کے راہ میں بقاد اخر جنا مختضیات کتاب مختضیات پائے جا رہے ہیں یعنی وہ چیزیں جو لڑائی کو کیا کرتی ہیں تقاضا کرتی ہیں مختضیات کتاب حالانکہ تاکہ نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے بھائی ان کے علاقوں پہ جب قابض ہو گیا جالون تو ان کو نکلنا پڑا یا نہیں ان علاقوں سے نکلنا پڑا نا نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے ان کو بیٹیوں کو کیا کر گیا گرفتار کر دیا پھر میں پاس جب فرض کی گئی ان کے اوپر لڑائی تو پھر گئے سارے کے سارے مگر تھوڑے ان میں سے تھوڑے کتنی تین سو یہ تو تھا وکال الحم نبیم اجمال کے بعد تفصیل اجمال کے بعد تفصیل اور فرمایا واسطے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تاکہ ایک مقرر کیا ہے واسطے ہمارے تالوت کو کیا بادشاہ تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ تالوط کیسے بادشاہ بن سکتا ہے میرے محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یا نہیں جی اب ذرا تھوڑا سا لکھ لو ان بیٹوں میں سے جو حضرت لاوا بن یعقوب تھے لاواب بن یعقوب لامف لا, لا، واؤ کے بعد یا لکھ لو یا کے اوپر الف اور جیسے موسا لکھا جاتا ہے حضرت یعقوب کے بیٹے کون تھے جی لوا بن یعقوب ان کے خاندان میں نبوت چلی آ رہی تھی لابا بن یعقوب کا خاندان کیا تھا خاندان نبوت اور یہودا بن یعقوب کا خاندان کیا تھا خاندان مملکت سلطنت کا خاندان ان کے خاندان میں سلطنت تھی اور یہ تعلود جو تھا یہ حضرت بنیامین کے خاندان سے تھا بن یامین کے خاندان میں نہ نبوت تھی نہ سلطنت تھی تو کہنے لگے کہ تالون کیسے بادشاہ بنتا ہے نہ تو یہ خاندان سلطنت سے ہے نہ خاندان نبوت سے ہے ایسے گھٹیا خاندان شمار کرتے تھے ان کو یہ بات آ سمجھ لابا بن یعقوب کون سا خاندان تھا یہودا خاندان سلطنت تھا مملکات اور یہ بنیامین سے تھا قالو کہنے لگے اعتراض لکھو انا یقون کیوں کر ہو سکے گی واسطے اس کے سلطنت ہمارے اوپر حالانکہ ہم زیادہ لائق انسان سلطنت کیا سے ہم ہیں بڑے بڑے خاندانوں سے ایک تو یہ وجہ خاندان اس کا گھٹیا ہے اور دوسرا ہے کہ ولم یو تسا تلن مار اور نہیں دیا گیا فراقیسے مال تالوط غریب آدمی تھا بعض کہتے ہیں دھوبی کا کام کرتا تھا کالا اب جواب ہے جی ان کو جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ نہیں خاندان کو نہیں دیکھا جاتا سمجھے جی نہ غربت کو دیکھا جاتا ہے اسباب ترجیح اور ہیں دیکھو کالا ان اللہ حصفیٰ علیکم اسباب ترجیح لکھو کالا کے نیچے جواب لکھو اور اسباب ترجیح ان اللہ ہستفا ہو الحم نمبار پہلا سباب ترجیح یہ ہے کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا کوئی نبی تھا نا نبی کو کیسے حکم دیا اللہ نے یہ انتخاب خدا بندی ہے منتخب کیا اللہ نے اس کو تمہارے اوپر دوسرا یہ ہے کہ زیادہ ہو بستہ تن فیلیل میں بر جسم یہ دوسرا سبب ہے نمبر دو لکھو بادشاہ کے لیے ضروری ہو کہ عالم بھی ہو کیا آ, شریعت کا بھی عالم ہو اور امور سلطنت کا بھی کا ہو عالم ہو وہ چلا سکتا ہے حکومت اور نمبر دو یہ ہے کہ جسم کے اندر بھی مضبوط ہو کہ دشمن کے اوپر کیا روک پڑے تو حضرت تعلق بڑے قد والے تھے کیا قداور انسان تھے حسین تھے جسمانیت ان کی مضبوط تھی نمبر دو وزادہ اور زیادہ کیا اس کو بیت بار فراخی کے بیچ علم کے اور جسم کے نمبر دو آ گئے بلاہ جوتی ملکوں نمبر تین اصل ملک کا مالک کون ہے اللہ ہے نا تو اللہ اپنے ملک جس کو چاہے دے اور اللہ دیتا ہے سلطنت اپنی ملک جس کو چاہے دے اللہ واسن علیہ وکالم نبی جواب درخواست قوم جواب درخواست قوم قوم کی درخواست کا ذکر نہیں ادارا لیکن جواب ہے قوم نے درخواست یہ کی کہ چلو جی آلود کو ہم بادشاہ تب مانیں گے کہ کوئی نشانی دکھاؤ کیا خر کے عادت خلاف عادت جیسے کرامت ہوتی ہے معاوضہ ہوتا ہے کوئی ایسی نشانی نظر آئے خدا کی قدرت بنی اسرائیل کے اندر ایک صندوق چلا رہا تھا اور اس صندوق کے اندر تبرکات تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی بھوس علیہ السلام کا عادثہ بھی تھا نالین مبارک بھی تھے کتاب طورات اوراق بھی تھے اس صندوق ایک بابر کیا کرتے بڑی اسرائیل جب جنگ کرتے نا کسی قوم کے ساتھ جہاز کرتے تو صندوق کو وہ آگے رکھتے اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صندوق ایسے چلتا آوازیں بھی کرتا ہے چیزتا بہت سخت آواز کرتا اور ایسے چلتا دشمن کے اوپر رو پڑ جاتا تو کامیاب ہو جاتے جب جالوت جالو ہوا ان پہ تو سدوک بھی ساتھ لے گیا جالو سمجھے خدا کی قدرت جب تالوت کا مسئلہ پیش آیا تو جاتول جالوت والے جہاں سلوک رکھتے تھے نا اس کے اوپر بت رکھ دیتے تو بت نیچے گر پڑتے سدوک اوپر چڑھ جاتا یا بیماری بھی پڑ جاتی تو انہوں نے کیا کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ صندوق جو ہے نا بیل گاڑی میں رکھا کہ سندھ کے اندر رواج ہے لکڑی کی گاڑی ہوتی ہے اس کو بیل کھینچتے ہیں بیل گاڑی پہ رکھا کہ جہاں چلتا ہے چلا جائے سندوک تو خدا کی قدرت فرشتوں نے ہانک کہا اس کو تو بیلوں کو ہانک کے کہاں لے آئے تالوت کے گھر آئے تو نشانی مل گئی یا نہیں اور اس سے بھی زیادہ قبی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خر کی عادت ایسے کیا فرشتوں کو حکم گیا فرشتوں نے وہ تابوت اٹھایا صندوق تو ایسے فضا کے اندر ایسے فضا کے اندر دیکھا بنی سرین کیا آ رہا ہے صندوق آ رہا ہے اصل فرشتے لا رہے تھے جیسے ہوائی جہاز آتا ہے تو آتا آتا صندوق اس کے گھر اتر گیا مان لیا کہ انہوں نے اس کو بادشاہ دیکھو جواب درخواست سے کہوں اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق اس کے اندر سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے تورات لکھو سکینہ سے مراد تورات ہے سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے با بکیات اصل بقیہ کہتے ہیں بچی کھچی چیزیں کیا لیکن یہاں مراد ہیں تبرکات تم تبرکات لکھو یہ کون سے تبرکات تھے جی موس علیہ السلام کا آسا ان کی نالیں اور ہارمون علیہ السلام کیا پگڑی اور تبرکات ہوں گے اس سے کہ چھوڑ گیا موسا علیہ السلام یہاں آل و موسا میں ہے نا آل کا لفظ لفظائید ہے آل کا لفظ کیا ہے جی زائد ہے تو آپ معنی کیا کریں گے آل کا معنی نہ کرو چھوڑ گئے کون اور ہاروں بھئی تبرکات ان کے تھے یا ان کی اولاد کے تھے ان کے تھے تو آل کا لفظ زائد ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں ہماشا پڑھا رہا تھا تو وہاں بھی آل کا لفظ زائد آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جاہلیت کے شعراعت ہیں نا ان کے شعر یاد کیا کرو قرآن پاک جو اترا ہے نا وہ فساد بلاغت اترا ہے وہ بھی آل کا لفظ بولتے تھے اس لیے قرآن پاک میں بھی آل کا لفظ کیا ہے زید ہے وہ شعر یہ ہے شدادن علینا ومایور عال شداد دن فسیلو یا آل و شداد سے مراد آل نہیں کون مراد ہے خوش شداد ہے شاعر کہتے چھ شداد ہمارے اوپر فخر کرتا ہے حالانکہ ہمارے پاس تو بہت سے اونٹ آئیں اور شداد کے پاس تو اونٹ کا بچہ ہی نہیں تو ڈا دیں وہ آدیں عدا تو ڈا ہی نہیں ہمارے پاس کیا ہیں بڑے اونٹ ہیں ببا یور آل تو یہ آل و سے بڑا خوش شداد ہے یہ ہماسا کے چوسٹھ صفحے پہ آئے دیکھ لینا ساٹھ اور چار ہماسا کے چوسٹھ صفحے پہ یہ شعر موجود ہے اچھا جی تو آل کا لفظ کیا ہے جی غیر ہے بابا چھوڑ گئے بوس اور ہارون اٹھائیں گے اس کو فرشتے تو فرشتے اٹھا لے یا نہیں بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہاری لذرت مومن